آپ کا کچھ بھی وہ بگاڑ نہیں سکیں گے کیونکہ اللہ آپ کے حامی ہے اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان فخم بالخشت ہو تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ یہ دلیل ہے کہ جب آپ کے پاس کافر کا فیصلہ بھی آ جائے کافر ہے مشرق ہے منافق ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ تو کافر ہے یہ منافق ہے یہ فاسق فاجر ہے اب اس میں کسی کے حق تلفی کرو گے نہیں یہ نبی کو بھی حکم ہے ساری امتیوں کو بھی ہے کہ فہ کم بھائی نوکش ان اللہ جوہر یقیناً ماتا انصاف کرنے والوں کو ان کے درمیان بھی تم نے انصاف کرنا ہے عادل کرنا ہے اس لیے کہ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے امتن و سطن ہے انصاف والے لوگ ہیں عادل والے لوگ ہیں افراد اور تفرید سے بچنے والے لوگ ہیں یہ ان کے افصاف کس طرح وہ منصب بنائیں گے آپ کو اِن تورات ہو, ان کے پاس تو آپ کو حاکم یہ کیسے بنائیں گے آپ کو منصب یہ کیسے بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے حُکم اللہ, اس میں اللہ کا حکم ہے تما ممباد کا پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد تورات رات کی موجودگی میں تورات کے حکموں کو یہ لوگ نہیں مانتے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ نازل کردہ کتابوں کے حکموں کو نہیں مانتے وہ کیا ہے فرمائے <تصفيق> ورما اولائے <حُرَائِ> قبل مومنین نہیں ہیں یہ لوگ روانے والے جو بھی ہو جس کتاب کی بھی مخاطبین ہو جس طرح اس کتاب کے ہم ہاں مخاطب ہیں قرآن کے جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو لازمی طور پر اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہے بےمان ہے ان نانزل تو یقیناً ہم نے نازل کیا تو ہاں ہدَ اس میں ہدایت ہے منور اور روشنی ہے یحکم بہن نبیونا فیصلے کرتے تھے اس پر نبی کئی پیغمبر وہ اس پر فیصلے کیا کرتے تھے وہ لوگ اسلموں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا متی ہو گئے تھے دل ان لوگوں کے لیے ہاتھوں جو یہودی ربا نہیں ہونا اور اللہ والے لوگ والاخبار اور علماء دما بسبس اس کے اس تحفظوں کے نگران بنائے گئے تھے وہ من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے وکان سہدا اور تھے وہ اس کے اوپر گوا اس کتاب پر اور ان لوگوں پر یہ لوگ گواہ تھے فلاں اخشونا سان پسنا ڈرے اب لوگوں سے اخشو نے ڈرو مجھ سے ولا تشترو بھی آیا تیمن کلیرا مت لو آیتوں کے ساتھ دنیا کا توڑا سمول دنیا کی قیمت اللہ کے مت لو گا هم یہ لوگ کافر ہیں اس آیات میں اللہ رب العالمین نے تورات کا تذکرہ کیا کہ تورات پر کئی انبیاء آ کر وہ فیصلے کر کے دنیا سے چلے گئے ایک نہیں کئی انبیاء کو اللہ نے تورات پر بھیجا دوسری بات یہ کہ اس میں وہ لوگ جو ربانیین تھے اور جو احبار تھے اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ربانی اور احبار یہ دونوں علماء ہیں لیکن ربانیون وہ ہیں جن کے اوپر علم کے بجائے عبادت کے تاثیر زیادہ ہو عبادت زیادہ کرتے ہیں جس طرح بعض علماء نوافل ذکر اثرات اس میں زیادہ مگن ہوتے ہیں اور علمی نقطوں میں توجہ کم دیتے بعض علماء وہ ہوتے ہیں کہ وہ علمی جو ہے شغل میں بہت زیادہ وقت دیتے ہیں اور عام عبادت نفلی عبادت جس کی تاثیر ظاہر میں زیادہ ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں اگر دونوں اپنے طرف اپنے اپنے جگہ پر ان کے مراتے ہیں بعض علماء وہ ہیں جن کے اندر یہ دونوں صفات ہوتے ہیں وہ علمی اور ظاہری عبادت میں دونوں میں تیز ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ ربانیین اور اخبار کے دونوں صفات ہوتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انبیاء نے بھی توات پر فیصلے کیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تورات کو مانا تھا اور علماء نے بھی فیصلے کیے ان کے لیے اور یہ دلیل ہے کہ کتابیں جو اللہ تعالی اسمان سے اتارتے ہیں وہ فیصلوں کے لیے اتارتے ہیں وہ صرف ذکر کی کتابیں نہیں ہوتی ہے کہ اس سے ذکر کرنا ہے جس طرح قرآن کو آج ساری دنیا میں لوگوں نے ذکر کا کتاب سمجھا ہے تلاوت کرو قرآن خانیاں کرو اس پر بس اس کام کے لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھو قرآن کے ساتھ یہی حسر ہو رہے ہیں قرآن خالی کے لیے اس کو مقرر کیا ہے مردوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں بس اور جیسے کہ اس بارے میں لوگوں نے ایسی چیزیں کی ہیں ایسے کام کیے ہیں کہ انسان کا عقل جو ہے دم رہ جاتے ہیں میں نے ایک جگہ کوئی بات کی اس بارے میں تو ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں آپ کے بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں میں نے کہا کیا بات ہے کہتے ہیں یقیناً مولیوں نے اس قرآن کو اپنے کاروبار کے لیے ذریعہ بنایا کہتے ہیں ایک جگہ ہم گئے تھے مدرسے میں ہم نے کہا قرآن خانے کی لیے لڑکے چاہیے تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ کون سا ختم کرو گے چکن ختم کہ مٹن ختم یہ تو میں حیران ہوں گے کہ چکن ختم اور مٹن ختم کیا ہوتے کہتے ہیں کہ آپ مرغی کا کوئی انتظام کیا ہے مرغی بریانی کورما وغیرہ بنانا ہے تو ہم آپ کو وہ لڑکے دیں گے جو دو دو پارے مکمل اچھی طریقے سے پڑھیں گے پندرہ بچے دے دیں گے آپ کو تو اس کو ہم چکن ختم کہتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی بڑے گوشت کا انتظام کیا ہے اور گائے وغیرہ کا بھینس وغیرہ کا گوشت پکانا ہے تو پھر ہم آپ کو پندرہ لڑکے ایسے دے دیں گے جو پارے اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے بس ورکے آگے پیچھے کر لیتے ہیں تو اس کو ہم مٹن ختم کہہ دیں اب قرآن میں مٹن اور چکن ختم اتنا ظلم اتنا ظلم مدرسہ ہے اس کا واقع ہے کراچی فیڈل بی ایریا فائیو سی کا اسٹاف ہے نا اس کے پاس انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن اس کے لیے آیا تھا کہ اس کو چوارو اور ممپلوں اور مٹھائیوں پر اور ان پر تم صرف کرو خرچ کرو پندرہ لڑکے آئیں گے وہ قرآن پڑیں گے ساتھ میں ایک مولوی صاحب ہوگا وہ آخر میں دعا کریں گے اور دو پندرہ ہزار دس ازار, الگ الگ, الگ آر, ہر ایک کا فیس ہے پیسے مولوی صاحب جیب میں ڈال دیں گے بچوں کو ایک ایک پیالہ چائے چند مٹھائیاں دے دیں گے اور چند لڈو ہاتھ میں دے دیا کالیا بس پیسے جیب میں وہ ڈال دیں گے بڑا ڈبا اس کو دے دیں گے جس طرح آپ نے بے کے ہاتھ میں تصبی کے دانے دیکھے ہوں گے باقی دانے چھوٹے ہوتے ایک دانا لمبا ہوتے میں یہ بھی اسی طرح تسبوں کی لڑ ہے صرف مولوی صاحب بیچ میں لمبا ہوتا ہے باقی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر کے پیسے سارے جیب میں ڈال لیتے اور بچوں سے قرآن کے ختم کرا کے بس فارغ کر دیتے اب اسلام میں کہاں ہے یہ اس کی کوئی حیثیت ہے افسوس ہے اس بات پر اللہ رب العالمین فرماتے یہ کتابیں جو ہم نے اتاری ہے کس کے لیے اتاری ہے فیصلوں کے لیے اب پوری دنیا میں قرآن کریم کے حوالے سے اس وقت تلاوت کے اعتبار سے چپائی کے اعتبار سے اور اس کے تلفظ کے اعتبار سے کتنا اس کے اوپر محنت جاری ہے کاری جو ہے وہ گنٹوں گنٹوں لگے ہوتے ہیں ایک حرف کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے طلباء پر اس سے انکار نہیں کہ یہ اچھا کام ہے لیکن حکم کے اعتبار سے پورے دنیا میں قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے کہ اس قرآن کا حکم لاگو بھی کرنا ہے کہ نہیں لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں لوگوں کو کوڑے لگائے جائیں اور لوگوں کو قتل کیا جائے یہ جو صورت معاہدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسے ظالم جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کو قتل کرو لیکن ہمارے تو اسمبلیوں اس میں ظالموں کا جو ہے راج ہے کہ لوگوں کے مال لوٹتے ہیں لوگوں کے مال کاتے ہیں سارے مسلمانوں کے اجتماعی مال کو کھایا تو ان سے کون پوچھے اللہ کی کتاب کو کیسے نافذ کرے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہود نصارہ کو اور مجوس کو مسلمانوں کی نماز سے مسلمانوں کے روزوں سے مسلمانوں کے زکات دینے سے مسلمانوں کے حج ادا کرنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو اگر پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کی کتاب کے قانون کو نافذ کرنے سے ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں اس پر ان کا نظر ہے کہ کہیں کسی علاقے میں اللہ کا کتاب نافذ نہ ہو جائے کیونکہ یہ روشنی کی وہ کرن ہے کہ پوری دنیا والے کہیں گے کہ یہ کرن ہمارے پاس بھی پہنچنا چاہیے اس لیے کہ اس سے امن پیدا ہے یہ چیز وہ نہیں چھوڑتے یہاں پر یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ مل یافرون یہ کن کے لیے ہے اس میں مختلف اقوال ہے بھر. بعض علماء کا قول یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے فیصلوں سے یقینی طور پر عقیدے کے ساتھ انکار کرتے ہیں تو یہ لوگ کافر ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اس سے مراد اس اعتبار سے انکار ہے کہ عقیدی کے ساتھ انکار نہیں کرتے ہیں یا اگر یہ انکار ہے تو عملن ہے تو کہتے ہیں پھر یہاں کفر سے مراد کفر دو کفر ہے مراد اس سے ہیں کفر لیکن کفر دون و کفر یعنی وہ کفر جو ملتی اسلامیہ سے اس بندے کو خارج نہ کر دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اور اکرما رحمۃ اللہ علیہ کا اور بھی سلف سلیم کی یہ اقوال ہے لیکن باز علماء اس کی قائل ہے کہ مثلا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے وہ اللہ کے قانون کو لاگو نہیں کر سکتے تو اور بات ہے لیکن جس کے پاس اختیار ہے اللہ کے قانون کو اللہ کی کتاب کو نافذ کر سکتا ہے اس کے باوجود اس کو نافذ نہیں کرتا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور قانون کو صحیح کہتا ہے اس کے مقابلے میں کہ یہ قانون صحیح ہے یہ صحیح قانون ہے مانا اس کے مقابلے میں جیسا کہ امام ابن کثیر نے اس آیب کے نیچے لکھا ہے چنگیز کے قانون کے بارے میں کہ انہوں نے بھی اپنا قانون تین کتابوں سے بنایا تھا اسلام سے تورات سے انجیل سے اور کچھ باتیں انہوں نے اپنے خواہشات کے بیچ میں ڈالی دی اس قانون میں اس چنگیز خان کے قانون کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کفر کا قانون ہے یہ کافرانہ قانون ہے تو کیا ہمارے اس ملک کے قانون کو کیا کہیں گے اس میں تو اسلام کا ایک البا بھی نہیں ہے یہ تو یقینی الب سے یا تک سب کے سب یہودیوں کا قانون ہے تو اس کو کفریہ قانون نہیں کہیں گے تو اس کو کیا کہیں گے اسلامی قانون کہیں گے اور افسوس ہوتے ہیں ان لوگوں پر کہ خود یہ تحریکیں چلاتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں گے اسلام لائیں گے اسلام لائیں گے ان سے پوچھا جائے کہ اگر جمہوریت اور ملک یہ قانون کفریہ نہیں ہے تو پھر تم کون سے اسلام لانا چاہتے ہو کیونکہ جب تم اسلام لانا چاہتے ہو تو معلوم ہو کہ ملک میں اسلام کا نظام نہیں ہے تو تب لانا چاہتے ہو نا تو پھر ایک طرف یہ کہنا کہ یہ نظام کفریہ نہیں ہے دوسرے طرف یہ کہنا کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں یہ تو متضاد دو باتیں ہو گئی نا یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ نظام اسلامی نہیں ہے کفریا ہے تب پھر کوئی کہیں گے جماعت اسلامی ہو یا فضل الرحمان یا دوسرا کوئی گروپ ہو وہ کہیں گے ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ملک میں کفر کا قانون ہے. لیکن جب کہتے ہیں کہ یہ قانون کفر کا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اسلام کے نام پر کہ جب قانون کفر کا نہیں ہے تو اسلام کا ہے کیونکہ دو چیزیں ہیں یا کفر یا اسلام ہے لہٰذا یہ دھوکا دیتے ہیں لوگوں کو اصل میں بات حقیقت میں یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے قانون کو لاگو نہیں کرتے باوجود اختیار رکھنے کے تو یہ آیات ایسے لوگوں پر فٹ کہ وَمَلَّمْ يَحْكُمْ یہ لوگ کافر ہیں کہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر کفر کا فتویٰ لگایا وہ کتب نہ لکھ دیا ہم نے ان کے اوپر یقیناً جان کے بدلے جان ہے بدلے دان ہے ساس اور زخموں کا بدلہ ہے ساس ہے فمن تصدق کبھی فجس نے بھی معاف کر دیا اس زخم کو فہو کفارت اللہ تو وہ اس کے لیے کفارا ہوگا وَمَلْ لَمْ يَحْكُم اللَّهُ جو اور جو نہیں فیصلہ کرے گا اس پر جو اللہ نے کیا تو وہ لوگ ظالم ہیں یہاں اللہ رب العالمی نے اس قانون کا ذکر کیا کہ جو انسانوں کے اصلاح کے لیے ہے کہ جس نے کسی نفس کو قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا جس نے کسی کے آم کو نکالا تو اس کے آم کو نکالا جائے گا جس نے کسی کے ناک کو کاٹا اس کے ناک کو کاٹا جائے گا جس نے کان کو کاٹا کان کو کاٹا جائے گا جس نے دانت کو توڑا اس کے دانت کو توڑا جائے گا جس نے کسی کو زخم دیا تو قصاص اس کے مطابق اس کو زخم دیا جائے گا بدلہ ہاں فرمایا کہ جس نے صدقہ کیا کسی کو معاف کیا تو بس فکفہ بسارت اللہ اس کفارہ بن گیا وہ معافی کی صورت میں اس سے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا اس کے پھر شریعت نے دیت مقرر کی دیت کہ اگر کوئی شخص کہتے بھائی ٹھیک ہے اس نے میرے ناک کو کاٹ دیا ہے لیکن اگر میں اس کے ناک کو کاٹوں گا تو مجھے کیا ملے گا میرے ناک تو پلٹ کر نہیں آئے گی تو چلو مجھے دیت دے دو تو پھر شریعت نے تقسیم کیا ہے کہ جو اعظ بدن کے اندر ایسے ہیں جس سے انسان مکمل طور پر برباد ہوتا ہے تو پھر اس کا دیت مکمل ڈالا ہے اگر ادا دیت کا قابل ہے تو اس کے اوپر ادا دیت ڈالا ہے کسی چیز پر پانچ اونٹ لگایا کسی پر دس لگایا کسی کے اوپر پچاس لگایا کے اوپر پورا دیت لگایا زخموں کے پھر مختلف شکلیں اس کے مکمل تقسیم احادیث میں موجود ہیں پہلے آیات میں فرمایا کہ جو لوگ فیصلہ نہیں کریں گے اللہ کے احکام پر وہ کافر ہے کیونکہ ایمان کے کی مقابلے میں کیا ہوتا ہے کفر اس آیات میں فرمایا کہ جو فیصلہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہے کیونکہ یہاں پر انسانوں کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے اور معاشرے کے اندر جب تک یہ چیزیں رہیں گی تو معاشرے کے سربراہ جو ہوں گے وہ ظالم ہوں گے کیونکہ وہ انصاف نہیں کرتے لوگوں کے مال جان کی حفاظت نہیں کر سکتے عَلَىٰ ثَارِهِمْ ہم نے عیسا علیہ السلام السلام کو ان کے قدموں پر بھیجا پہلے نبیوں کے بعد آخر میں علیہ السلام تشریف لائے کللم بے یدی تصدیق کرنے والا جو ان سے آگے ہیں منت تو اللہ فرماتے اور روشنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انجیل دے دیا وہ بھی ہدایت اور نور کی کتاب ہے وہ مصدقن اور تصدیق کرنے والی لما بین ادے جو اس سے پہلے ہے منت کے میں سے جو کچھ احکامات ہیں اس کے تصدیق کی ہم نے ان کو انجیل دے دی وہ ہدایت اور نصیحت یہ دلیل ہے کہ ہدایت کی کتابیں نصیحت کی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ زمین پر لوگ کتابیں لکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو ہاتھ میں تما دیتے ہیں کہ اس پر ہدایت آئے گی اس پر ہدایت نہیں آتی ہدایت کے لیے جسمانی کتابیں ہوتی ہے آج بھی مصیبت کیا ہے دعوت ان کتابوں سے دی جاتی ہے جو جسمانی نہیں ہے زمین پر لکھی گئی کتابیں کسی کے پاس ایک مولوی کی کتاب ہے کسی کے پاس دوسرے مولوی کی کتاب ہے بس فضائل ہی فضائل جیسا کہ یہاں آپ نے دیکھ لیا انجیل کا ذکر یہاں زبور کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ زبور کے بارے میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فضائل کی کتاب تھی فضائل کی کتاب اس میں صرف فضائل کی باتیں تھی اس وجہ سے بطور حکم اس کا تذکیرہ یہاں نہیں آیا قرآن تورات، انجیل، یہ فضائل اور مسائل دونوں کی کتابیں ہیں. تو فضائل کی کتاب سے معاشرے میں امن قائم نہیں ہوتے جب تک مسائل ساپنا ہو. اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا ول یا چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے اس جو راجل اللہ تعالیٰ نے اور جو بھی نئی فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا اس کے ساتھ وہ لوگ فاسق ہیں یہاں ان کو فاسق قرار دے دیا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات پر فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق لوگ ہیں یہاں اپنے ترتیب سے درجات ہے اس سے پہلے اپنے ترتیب سے اس لیے جیسے درجات بندی ہے ویسے اس کے اوپر فاطوہ ہوتا ہے ایک عالم سے دوران مناظرہ کسی نے پوچھا یہ تم لوگ کبھی کہتے ہیں تقلید شرک ہے کبھی کہتے ہیں تقلید بدت ہے کبھی کہتے ہیں تقلید کفر ہے یہ متضابط تم لوگوں کے فتوی کیوں ہیں ثنا اللہ صاحب پنجاب والے گلشن اقبال میں اس کو مناظرہ تھا تو اس نے کہا جیسے مقلدین عمل کریں گے ویسے ہم فتوا لگائیں گے بعض مقلدین ایسے ہیں کہ وہ شرک کے درجے تک پہنچتے بعض بدت کے درجے تک بعض کفر کے درجے تک تو اس لیے ہمارے فتوے کے مختلف آ جاتے ہیں جیسے عمل ویسے ہی یہاں پر بھی اللہ نے جیسے اعمال ہیں ویسے فتوا لگایا کسی کو کافر کہا کسی کو فاسک کہا وہ محمد اور یہ نگہبان آلے ہیں اس کے اوپر فخ کمبئی نام فص فیصلہ کرو ان کے درمیان بیما اللہ ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے ولا تَتَّبِعًا هوا هم مت کرنا ان کے خواہشات کے بعد اس کی کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے جا کا سل میں ہے جا کا ما جا کا مائ موصولہ بنائیں گے اس میں قرآن کے ساتھ عدیض داخل ہو جائیں گے کہ جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے آپ اس پر فیصلے کرو لیکن ولاب احواہ ہوں ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنا یہ دلیل ہے کہ اللہ کی نازل کردہ احکامات سے پھیر دینے کے لیے سبب کیا چیز ہوتا ہے خواہش لوگوں کے خواہشات یا اپنے خواہشات اس کی وجہ سے انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے فرمایا الحق وہ جو آئے آپ کے پاس حق میں سے لے گل جائل ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے بنایا شراکن شریعت و من حاجہ اور طریقہ ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی ضرور بنا لیتا تم کو امتحدہ امت لیکن تاکہ ہم امتحان کرے اس میں فیم جو دیا ہم نے تم کو خست بالکل خیرات فست تم سبقت کرو نیکیوں میں اللہ امر جو اللہ طرف لوٹنا ہے تم سب کا جمی ان سب میں خبر دے گا کن کن دے تک ساتھ اس کے جوتے تم اس میں اختلاف کرتے اللہ سرحان نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بنایا ہے شریعت سے مراد اصول میں نہا جا طریقے مانا یہ کہ ہر نبی کا شریعت کیا ہے اللہ کا توحید اور پھر اس سے آگے احکامات روزوں میں فرق ہو سکتا ہے نمازوں میں فرق ہو سکتا ہے مسائل عبادات میں فرق ہو سکتا ہے وہ مناج ہے پھر اللہ رب العالمین نے فرما کر ہم چاہتے تو تم سب کو اکٹھے کر لیتے ایک توحید پر لیکن جبری طور پر یہ کام ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں جبری طور پر کسی کو مسلمان بنا لینا اس لیے سب کو اختیار دیا ہے چاہے کوئی کفر کا رستہ اپنا لے کوئی اسلام کا اپنا لے سب ایک کو اختیار ہے فرمایا لیکن ولاکل لیکن, لیکن ہم نے یہ معاملہ چھوڑا ہے اس بات پر کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے مانا ہدایت اب ہدایت میں سے جو پسند کرے اختیار کرے توحید کو شرک کو بدت کو اس میں سے ہر ایک کو اختیار ہے اختیار کے ساتھ چھوڑا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں دعوت دی فسط الخیرات نیکیوں کی طرف تم سبقت کرو مارا یہ شریعت کی طرف تم سبقت کرو دین کے طرف سبقت کرو اس میں تمہاری نجات ہے کامیابی ہے اور خیرات سے مراد قرآن اور سنت اس کے طرف تم سبقت کرو اس میں تمہارے لیے نجات ہے فرمایا پلٹ کر کہاں جاؤ گے سب کے سب پلٹ کر میرے پاس آؤ گے اور پھر میں تمہارے درمیان میں جو چیزے اختلاف رہی ہیں جو جو چیزیں سبب اختلاف تھی اور اس میں تم نے اختلاف کیا اس کا میں فیصلہ کروں گا فیصلہ میرے پاس ہوگا اور اس میں ترغیب ہے اس بات کی طرف کہ ایک تو یہ قرآن سابقہ کتابوں پر چوکی دار کی طرح وہ محمر نگاہبان ہیں ان کے تمام مسائل کو صحیح کہنا غلط کہنا یہ قرآن کے منصبوں میں سے ایک منصب ہے قرآن نے اس منصب کو سنبھالا ہے قرآن کہہ دے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے رات والے سو بار انکار کرے انجیل والے سو بار انکار کرے وہ مسئلہ صحیح کہلائے گا قرآن کے لئے غلط ہے غلط ہوگا اور اللہ کا حکم کہ اس پر فیصلے کرنا ہے فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَان بَيْنَهُم اور یہ کہ تم فیصلہ کرو ان درمیان ساتھ اس کے درمیان ذل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے وَلَا کرنا ان کے خواہشات کی وہ اور ڈر آپ ان سے ایف تینوں کا یہ کہ فتنے میں ڈال دے آپ کو انباز زمان ضل اللہ ایسے بات سے جو نازل کیا ہے اللہ نے الیک آپ کی طرف یہ دلیل ہے کہ یہود نسارہ کا کام کیا ہے اللہ کی نازل کردہ وحی سے لوگوں کو فتنے میں ڈالنا اب پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت قرآن سے فتنے میں ڈالا ہے کہ قرآن کا فیصلہ کہیں نافذ ہو جائے تو اس کو فوراً روک لیتے ہیں حدود اللہ کو روکنا یہ ان کا سب سے بڑا کام ہے تو فتنے میں ڈالا ہے اور قرآن سے کہتے ہیں جہاد کے آتے نکالو قرآن کریم میں جو جہاد ہے اس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے کتنا بڑا فتنہ ہے یہ فعن طلف عالم اگر یہ لوگ پھر جائیں تو آپ جان لینا ان نماج اللہ یا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ تاکہ پہنچائے ان کو ہم ان کے بعض گناہوں کے بسبب اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو اس فتنے میں رکھے اور نبیوں کو قتل کرنا ان پر الزامات جھوٹے لگانا لوگوں کے مال کو حلال کہہ کر مختلف اسباب صورت عال عمران میں صورت بقرہ میں ہم نے پڑھ لیے فرمایا لوگوں یقیناً اکثریت نافرمان ہے جسے پہلے ہم بتا چکے جہاں اکثریت کا لفظ آئے خود دیکھ لینا نا فرمانوں کی ہوگی اس لیے ووٹ نافرمانوں کا ہوگا ووٹ کے ذریعے سے مسلمان حکمران نہیں بنے گا افکم الجاہلی افغنا کیا جاہیلت کے کی فیصلے چاہتے ہیں وہ امن افسر حکمہ قوم زیادہ اچھا ہے اللہ تعالی سے فیصلے میں قوم ہی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہیں اب دیکھیں حکم جہالت قرآن اور حدیث کے ماسے جو بھی حکم ہے اس کو حکم جہالت کہتے ہیں اب جو ہمارے پر حکم نافذ ہے وہ کون سا حکم ہے حکم جہالت اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جہالت کے حکم تلاش کرتے ہیں کہ جہالت پر فیصلے گئے اب کتنے جہالت پر فیصلے ہوتے ہیں اب دیکھو شریعت نے کیا کہا کہ اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن حکم جہالت میں کیا ہے کہ باپ کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ کے فیصلوں میں اور جہالت کے فیصلوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتے ہیں اب جہالت کے فیصلوں میں کیا ہے شریعت کے فیصلے میں یہ ہے کہ ایک بندے کے قتل کرنے کی وجہ سے جب اس کو قتل کیا جائے گا تو وہ ان لم فلکسا سے حیات میال عقل والو تمہاری بچاؤ ہے موت سے بچاؤ جہالت کے فیصلے کیا ہیں کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے اس کو جیل میں ڈالو جیل کے جو سزائے ہیں ہنستے ہستے کم کرتے جاؤ ایک بادشاہ آئے گا وہ پچاس سال اس کے بیس سال کم کر دیں گے دوسرا دس سال کم کر دیں گے کرتے کرتے کل کو پھر وہ معاشرے میں گھومتے پھرتے دن تنا پھر رہے ہیں اور پھر خاطر بن کر جیل میں جاتے ہیں تو جہالت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کیا ہے عاد پر, انصاف پر مبنی ہے اور انسانوں کے مال اور جان کی حفاظت کے لیے جہالت کے فیصلے, چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے کوئی کر سکتا ہے لیکن ساتھ میں یو فرمایا یہ باتیں یہ فیصلے ان کو, اس قوم ہیں جو یقین رکھتی ہے جو یقین نہیں رکھتے اس کے لیے کیا ہے اے ایمان والو مت بناؤ تم یہود سارا کو دوست باز ہو ماؤ لیاؤ باز دوست ہیں ان کے بعض باز بازوں کے ان کی آپس کی دوستیاں ہیں تم ان کو دوست نہیں بناؤ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں ابھی لوگ ان کو دوست بناتے ہیں مسلمان ان کو دوست بناتے ہیں اس کی سبب یہ ہے کہ ان کا اسلام مشکوک ہے ورنہ ایمان کا دعوی کرنے کے بعد اب کوئی بھی ان کو دوست نہیں بنا سکتے منكم اور جو بے دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے جو لوگ نصارہ سے دوستی رکھتے ہیں تو وہ ہیں انہیں کی افراد ہے انہیں کی جماعت کے لوگ ہیں انہیں کے نظریے کے لوگ ہیں ان اللہ یقیناً اللہ تعالی قومین ثالب قوم, قوم ایک تو یہ یہود ن خود ظالم ہے اور دوسری بار جو لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں فتح دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو قلوب مرض ان جن کے دلوں میں مرض ہے جو سارے دوڑ کر جاتے ہیں ان میں یا کہتے ہیں نقشہ ہم ڈرتے ہیں بنا دائرت ان پہنچ جائے ہم کو مصیبت اس وقت کا بھی یہ مسلط بھی ہے. اتحاد ہو گیا ہے عالمی دنیا کے اتحاد میں اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو ہم کو کچل ڈالیں گے ابھی ہمارے حکمرانوں نے افغانستان کی مسلمان حکومت کے خلاف کاروائی کس بنیاد پر کی صرف اس بنیاد پر کہ اقوام متحدہ نے بول دیا ہے امریکہ نے بول دیا ہے برطانیہ فرانس فلاں نے بول دیا ہے کہ یا دوست بن جاؤ یا دشمن بن جاؤ دوستی کرو یا دشمنی کرو لہذا ہم دوستی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم دوستی کرو گے تم منہم تم بے انہی میں سے ہوں گے تم بھی یہودی ہوں گے اللہ نے تم پر ایسا فتویٰ لگایا تھا اور پھر فرمایا کہ یہ منافقین کا کام ہے کہ وہ دور کے حالات سے خوفزدہ ہو کر یہود نسارہ میں جا گشتے ہیں اللہ پرماتے باسلام بس قریب ہے کہ اللہ تعالی بالفت ہے فتح, فتح اور جائیں گے جی چپاتے تھے فی اپنے نفسوں میں نادم یعنی آج بھی اگر اللہ رب العالمین زمین کے پشت پر کہیں بھی مسلمانوں کو جگہ دے اور کوئی حق پرست عالم متقی پرسگار معاہد وہ ان کا سربراہ امیر المومنین بن جائے تو جو دنیا میں حکمران ہیں جو منافقین پارٹیاں ہیں وہ کیا کہیں گے وہ یقیناً ندامت کریں گے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود یہودیوں کے گود میں کیوں بیٹھے لیٹے رہیں ندامت کریں گے اس وقت منافقین نے بھی ایسا ہی اللہ نے فرمائے کریں گے کہ جب مسلمان فتح حاصل کر لیں گے اور یہ منعقین ہو جائیں گے تو پھر یہ ضرور نہ کسمے ان نہ یہ تمہارے ساتھ ہے حب تعمال برباد ہو گئے ان کے اعمال خاص بہ خاصرین ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے اللہ برماتے جب فتح ہو جائے غلبہ حاصل ہو جائے ایمان والے جب ان کی کیفیت کو دیکھیں گے تو یہ خود کہیں گے او ہو یہ تو بڑے قسمیں کہتے تھے کہ ہم پکے مسلمان ہیں تمہارے بھائی ہے تمہارے ساتھی ہیں آج تو یہ یہود نسارہ کے ساتھی نکل آئے ان کا بنا کیا ان کے وہ قسمیں کہاں چلے گئی ظاہر اور باطن میں کتنا فرق ہوتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے یا ایوہ الذین آمن و ایمان مالو من یرتد منکم جو پھر جائے تم میں سے اندینی اپنے دین سے فصوف و یا ان قریب لائے گا اللہ تعالی بے قوم سے قوم کو یحبہم و یحبونہم محبت کرتا ہوگا اللہ تعالی ان سے وہ محبت کرتے ہوں گے اللہ سے اذلت علی المؤمنینہ وہ نرم ہوں گے ایمان والوں پر عزت کا فی سخت ہوں گے سختی کرنے والے ہوں گے کافروں پر فی اللہ ہے وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں ولا نہیں گے بہت کسی ملامت گھر کے ملامت سے دال کا فضل اللہ ہوتی یہ فضل اللہ تعالیٰ کا ہے دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اللہ وسیع علم والا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک تو ان لوگوں کو جو دین کے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دین کا کام نہیں کروں گا تو کون کرے گا ان کو یہ بات سمجھا دیا ہے کہ کوئی عالم ہے کوئی مجاہد ہے کوئی تاجر ہے یہ تین طبقے ہیں نا کہ جہاد کرنے والے جہاد کرتے علماء مسائل سمجھاتے ہیں یا جہاد میں خود بھی شریک ہوتے ہیں تاجر حضرات ہاں جہاد میں بھی جاتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں دینی مدارس چلانا دنی امور کو انجام دینا اللہ فرماتے اگر تم میں سے کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ میں دن کا کام نہیں کروں گا تو دن کا کام نہیں ہوگا فرمایا قطان ایسی بات نہیں ہے جو بھی دن کا کام نہیں کرے گا اس کی جگہ اللہ کسی اوپر سے پیدا کر دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا جبکہ اس سیاحت کا معنی اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر کو عمر کو عثمان علی رضی اللہ تعالی مجمعین کو پیدا کیا اور جن لوگوں پر نبی علیہ السلام نے دین کو پیش کیا تھا ابو جہبا شہبا وغیرہ انہوں نے دین کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایسے صحابہ دیے جو اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر انتہائی سخت آپ نے دیکھا اور سنا کہ عمر رضی اللہ تعالی نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتے دار موجود ہو ابو بکر کا اس کو علی کا اس کو عمر کا یہ عثمان کا اس کو دو ہم ان کو ان کے گردنے کاٹ کر اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے محبت نہیں ہے ہمیں تجھ سے محبت ہے ایسے لوگ اللہ لے آئیں گے اللہ فرماتے ہیں جو کہ عزت علی کافرین کافروں پر بڑے سخت ہوں گے اور علی علم ایمان والوں پر نرم ہوں گے اور یہ ایمان والوں کے صفات ہیں کہ ایمان والے مسلمانوں سے درگزر کرتے ہیں البتہ کافروں کے ساتھ معاملہ سخت کرتے ہیں لیکن ابھی معاملہ کیا ہے آپ کے سامنے ابھی یہ ہے کہ کافروں کو جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں خصوصی طور پر وہ کافروں کے ساتھ نرم ہیں مسلمانوں کے ساتھ سخت کافروں کو تو بڑا ڈیل دیتے ہیں روکٹوکول دیتے ہیں ان کو ان کی دفاع کرتے ہیں اور مسلمانوں پر سخت ہے ان کو مسجدوں میں ہو مدرسوں میں ہو عام طور پر ہو ہر لحاظ سے ان کے اوپر زمین کو تنگ کرتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہ مومن نہیں ہے کیونکہ مومن کی صفت یہ ہے مسلمانوں پر نرم کافروں پر سخت یہ کافروں پر نرم مسلمانوں پر سخت ہے لہٰذا یہ ایمان سے بالکل اس اعتبار سے صفت کے اعتبار سے یقینی طور پر خالی ہے تو فرمایا کہ وہ کسی کے تہمت کی پرواہ نہیں کریں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا باہیانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرما دے کہ ہم نے بیٹ کیا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کہ اللہ لومت کہ ہم نہیں خوف کریں گے کسی کے توہمت کے کی کیونکہ تہمت سے خوف کرنے کی وجہ سے انسان دین کے بہت سارے اعمال سے رہ جاتا ہے بھائی لوگ یہ بولیں گے وہ بولیں گے باپ یہ کہیں گے امی یہ کہیں گے چچا یہ بولے گا فرمائے نہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے ان نما اللہ یقیناً دوست تمہارا اللہ تعالیٰ و رسول و اس رسول و وہ لوگ جنہوں نے اور وہ رخو کرنے والے ہیں پہلے اللہ نب العالمی نے فرمایا کہ یہود نہ سارا کو دوست نہ بناؤ اب اللہ نے فرمایا کہ دوستی کے قابل لوگ کون ہیں کن سے دوستی ہونی چاہیے کرنی چاہیے دوستی کے حقدار کون ہے وہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ دوستی کے حقدار سب سے پہلے حقدار اللہ رب العالمین ہے اس سے دوستی کرو وہ تمہارا مولا ہے ان سے دوستی کا تمہیں حق ہے دوسرے نمبر پر فرمایا رسول سے دوستی کرو وہ تم پر اتنا مہربان ہے کہ تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ النبی اولا بلپ سے نمبر والذین آمنو ایمان والوں سے دوستی کرو یہ دوستی کے لائق لوگ ہیں اور پھر ان ایمان والوں کے صفات قیام سوال اور ادائی زکات اور پھر آخر میں راکعون ایک خاص صفت بیان کیا کہ ان میں تزل اللہ کے سامنے آجی بہت زیادہ ہے وہ يَتَوَلَّ اللہ وَرَسُولَهُ ہوں اور جو بھی دوستی کرے گا اللہ اس رسول کے ساتھ اللہ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے گرو اللہ کی جماعت غالب آنے والا ہے قرما یہ صفات جب پیدا ہو جائے تو اس جماعت پر اس گروہ پر حزب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے حزب اللہ اب یہ حزب اللہ افراد کا نام نہیں ہے گو چند افراد ہیں وہ اپنے آپ کو حزب اللہ کہیں گے تو بس وہ حزب اللہ ہو گیا جبکہ بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو حزب اللہ کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ مشہور ہمارے جو بائی حزب اللہ والے ان کے اندر وہ نہیں ہے یہاں پر ہے کہ ایمان والوں سے محبت جبکہ تنظیموں کی وجہ سے جو تنظیموں میں ہوتے ہیں وہ تنظیم کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرتے ہیں تنظیم میں کوئی عالم نہیں ہے اس کی بات سننے کے لیے بھی نہیں ہے اس کو مسجد میں درس کے لیے بھی جوڑتے ہیں تو یہ وہ صفات تو نہ رہے نا اور پھر کتال کی صفات ہے وہ یقتلون و یقتلون ہے ان میں جبکہ یہ صفات بھی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ طور پر ہوں گے اجتماعی طور پر نہیں ہے محبت اور دوستی کی جو معیار ہے اس اللہ کے لیے وہ بھی نہیں ہے یہی لفظ اللہ نے سورت میں بھی استعمال کیا ہے کہ یہ حزب اللہ, اللہ, اللہ العالمین نے غالب ہوتا ہے وَإنَّ الْغَالِبُونَ ہمارا لشکر غالب ہوتا ہے یا ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہے تمہارے دین کو ہو زمان بال اور کیل تمہارے دین پر ہنستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں تمہارے نمازیں پڑھنا عورتوں کو بورکھے پہنانا بورکوں پر کیسے ہنستے مذاق اڑاتے ہیں تمہاری, تمہاری لباس پر ہنستے ہیں تمہاری عبادت پر ہنستے ہیں تم آزان دیتے ہیں آزان پر ہیں تم حج کرتے ہو حج پر یہود یہ سارا منازقین بلکہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ اتنے قربانیاں کرنا خواہ مخت جانوروں کو ضائع کر دیا ہے یہ خام مخوط اتنے لوگ جا جاتے سعودی میں جمع ہوتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے مذاق کرتے ہیں عبادت پر ہنستے میں نلدین ہوں تل کتابہ ان لوگوں سے جو دیے گئے ہیں کتاب من قبلکم تم سے پہلے ولقفارا کافر اولیاء دوست مانا لا الاولیاء ان کو دوست مت بناؤ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں پھر اللہ نب العالمین نے تمبی کی ہے ایمان والوں کو و تق اللہ اللہ سے ڈرو اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ ورنہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ تمہیں سزا دے گا ان کو تم مومن اگر ہو تم مومن اگر تمہارا دعوی ایمان کا ہے یہ دلیل ہے کہ ایمان اور کافروں کی دوستی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے کافروں سے یہودیوں سے دوستی اور ایمان یہ دونوں مجتمع نہیں ہو سکتے ہیں یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں ایک کے آنے سے دوسرے کے جانے کا لازمی امکان ہے اور پھر یہاں انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق کے لیے اور کھیل کود کے لیے ذریعہ بنایا اس کے ساتھ مشغلہ کرتے ہیں وہ ایدان آتے تم جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف اتخواں بنا لیتے اس کو ہنسی مذاق و کھیل اذان کے مذاق اڑاتے ہیں جب تم نماز کے لیے اٹھ کر چلتے ہو تو تمہارے پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا کوئی اور کام نہیں ہے بس مسجدوں میں ہی گستے ہیں یہ اگر آپ نے دیکھا ہوں معاشرے کے اندر بعض لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا پرس بن جاتے ہیں نا تین چار بھائی ہوتے اگر ایک بھائی اس میں دیندار ہے وہ اذان کے بعد نماز کے لیے کاروبار چھوڑ کے پیچھے دو بھائی ہوتے وہ مذاق اڑاتے بس اس کا کام تو یہ مسجد میں گس یہ بالکل یہودیوں کا کام ہے یہ صفات کے صفات ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے جائے عبادت کے لیے جائے اس کی آنسی مذاق اڑانا تحقیر کرنا تصحیق کرنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے ظاہر کبھی اس لیے کیے نہیں رکھتے ہیں اب دیکھیں دنیا میں کیسے لوگ ہیں ابھی اس وقت مسلمانوں میں جو بھائی دیندار ہو نا لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ بے ہے کاروبار کو نہیں دیکھتے ہمارے معاملات کو نہیں دیکھتے بس کبھی کہتے جہاد میں جا رہا ہوں کہیں کہیں دعوت کے پروگرام میں جا رہا ہوں کہیں مدرسوں میں جا کے بیٹھ کے قرآن کی دروس میں بیٹھتے ہیں یہ مختلف قسم کے وہ کس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بے ہے یہ جو دین پر چلتے نا معاشرے والے ان کو کہتے ہیں بے عقل ہے اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو دین کے ساتھ کھیل ل... کود کرتا ہے نا حقیقت میں قوم اللہ کلن یہ ہے جو لوگ دین کے طرف جا رہے ہیں یہ عقل والے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے اصلیت کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ نے ان کے اوپر دین کا سکھنا سکھانا اس کی دعوت کرنا اس کی جہاد کرنا یہ لازم کیا ہے تو یہ عقل والے ہیں کُل کتاب فرما دیجیے ہل تن کی مونہ نہیں تم ہمارے ساتھ ضد کرنا انتقام لینا نہیں تم ہم سے انتقام لیتے من نام سے اللہ ان وما من قبل اور جو نازل کی گئی ہے ہمارے طرف جو نازل کی گئی ہے پہلے وہ ان اکثر فاسقون یقیناً تمہاری اکثریت فاسکو کی ہے اللہ فرماتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہمارے ساتھ تمہارے ضد تمہارے بقیر لڑنا جگڑنا فساد کرنا اس کی بنیاد کیا ہے اللہ پر ہمارا ایمان آج بھی معاشرے میں اور کوئی چیز ہے ہم نے مسلمانوں نے یہود نسارہ کا کیا بگاڑا ہے نہ تو ہم امریکہ میں گئے ہیں نقصان کے لیے نہ برطانیہ میں گئے ہیں نہ روس میں گئے ہیں نہ جناب جو ہے فرانس میں گئے ہیں نہ اٹلی کوئی بھی ملک اور اس کی صوبے اور ملک کا نام لے لو بستی کا نام لے لو کہاں گئے مسلمان کیا کیے کچھ بھی نہیں لیکن وہ سب آ کر مسلمانوں پر کیوں جوٹ پڑتے ہیں اللہ فرماتے فقط اس وجہ سے کہ ہم نے ان لینا. بس ایمان کا جھگڑا ہے اصل. اصل جگڑا ایمان کا کل آپ فرما دیجیے ہل و نبے حکم کیا خبر نہ دوں میں تمہیں بشر من بشردال اس سے بدتر بدلے میں مسوبت اللہ جو بدلہ ہے اللہ کی نزدیک چلو دنیا میں جو تم ہمارے ساتھ لڑو جو مرضی ہے کر لو لیکن اس کے بدلے میں ہم تمہیں ایک شر کی خبر نہ دے ذلت اور رسوائی کی خبر نہ دے کیا خبر ہے وہ مل اللہ وہ جن پر لانت کرے گا اللہ تعالیٰ وغبہ علیہ جن پر غزل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے طولنازیر اور بنا دیے ان میں سے کسی کو بندر کسی کو خنزیر بنایا کسی کو شیطان کی عبادت کرنے والے الاشر مکانن یہ لوگ بتر ہیں درجے میں وہ عبدال اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں سیدھے راستے سے اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی ان کو خبر دو اگر یہ تمہارے اوپر دین کے حوالے سے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں تو اصل میں ہنسی مذاق اڑانے کا تو ان کے گھر میں جگہ موجود ہے کہ جب ان کے لوگوں نے بنی اسرائیل نے اللہ کے نہ فرمانی کی تو ان کے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو اللہ نے بندر بنا دیے تو بڑے عمر کے لوگوں کو خنزیر بنا دیے اور بندر خنزیر بنا کر اللہ نے ان کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑا ضلعت کے لیے اور پھر یہاں تک ان کو پہنچایا کہ وہاں عبادت کا شیطان کی بندگی کرنے لگ گئے انہوں نے بچڑے کی عبادت کی وہاں شیطان کی عبادت سامری نے ان کو بچڑا بنا کے دیا تھا شیطان کی عبادت اور ابھی بھی دنیا میں یہود نہ شیطان شیتان کی عبادت میں مصروف ہے ہر وہ کام کرتے ہیں جس پر شیطان خوش ہوتا ہے اللہ فرماتے ان کو کہو میں ایسے عمل کا تمہیں خبر نہ دوں جو درجے کے اعتبار سے بدتر عمل ہے شرم مکانہ بدتر درجے والا ہے اور وہ عبدال اور زیادہ گمراہ سیدھے راستے سے ایسے عمل تم لوگوں نے کیا ہے یہ ان پر اللہ رب العالمین نے رد کیا کہ اگر یہ تمہاری نماز کا مذاق اڑاتے تمہارے عقیدے کا مذاق اڑاتے تمہارے شرعی نظام کا مذاق اڑاتے تو ان سے کہو کہ چلو اپنا تاریخ ذرا پڑھو پلٹ کر تو دیکھو تمہارے بڑوں کو اللہ نے بندر خنزیر بنایا کیوں بنایا اس لیے کہ تم پہلے بھی دین کے مذاق اڑایا کرتے تھے اور اب بھی تمہارا یہ حشر ہے وَإذا جب آتے ہیں کے پاس کہتے وہ قد خلو یقیناً وہ داخل ہوئے تھے بال قفر کے ساتھ وہ قد خرج ہو بھی اور یقیناً وہ نکل چکے ہیں اسی کے ساتھ یہ نبیل اسلام کے پاس آنا منافقین کا باز یوت اور باز آم کل مبو اللہ فرماتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے یا اسلام کا دعوی کرنے والے یہ آپ کے پاس جس حیثیت سے آ اسی حیثیت سے چلے گئے کفر میں آئے تھے اور کفر میں چلے گئے واللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے بیمار کارو یا تمون جو وہ چھپاتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے وہ ترا کثیرگے آپ بہت سارے لوگوں کو ان میں سے جو جلتی کرتے ہیں گنا کے کاموں میں وہ لان اور زیادتی کاموں میں وہ اخلت اور حرام کانے میں لبے بہت برا ہے جو عمل کرتے ہیں آج آپ دیکھ لینا آج اون کس چیز میں ہے گنا کے کاموں میں جتنے گنا کے کام میں ہیں، سب میں یہ سارا مناقک جو سارے اہونا بہت جلتی کرتے ہیں ادھر کوئی نیا کام نکلتا ہے اور ادھر جو ہے مسلمانوں کی منافقوں میں اور یہود سارا میں ان کے جو پہلے شفٹ ہوتے ہیں وہ بڑے جھنڈے اٹھا کر اس سے آگے آگے جاتے ہیں جلتی کرو اس گناہ کے کام میں کوئی بھی گناہ نکلتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں قانون بنا کر اس کو پاس کرتے ہیں جتنے گناہ ہے جو سارے ہونا سل کفر کفر کے کاموں میں جلتی کرتے ہیں حرام کانے میں جلتی کرتے ہیں سود تو ان کا اکالون السحط پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لولا ينہاہم الربانیون کیوں نہیں رکھتے ان کو علماء ربانیون اللہ والے لوگ والاہبار اور علماء ان قولہم العسم گناہ کے باتوں سے گناہ والے باتوں سے ان کو علماء کیوں نہیں رکھتے ہیں وَعَقْلِهِمُ السَّحْط اور حرام کانے سے لَبِسَ مَاقَانُ وَسْنَعُونَ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں اس آیات کے بارے میں جیسے کہ باج السلف نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے یہ آیات سخت آیات ہیں قرآن چاہیتوں کی میں کیونکہ اس میں ہم بھی داخل ہے لن ہاں کہ ہم میں اس امت کے اندر گناہ کا کام ہوتا ہے اور اس میں ہماری دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کو روک لیں کما حق ہوں حق نہیں ادا کرتے ہیں تو اس میں ہم بے داخل ہے لہذا اہل کتاب کو یہ صرف خطاب نہیں ہے یہ تو قرآن کریم ہے قرآن کریم تو ہم سب کے لیے ہے یہ اللہ کا حکم سب کے لیے ہے تو اس حیات میں اللہ رب العالمین نے وعید کیا ان لوگوں کو جو دعوت کے کام نہیں کرتے ہیں علماء بن کر دین کو جاننے والے ہو کر وہ دین کے کام انجام نہیں دیتے جو ان کی ذمہ داری ہے دعوت کے کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ کی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے اجتناب کرو دعوت کا کام کرو دین کو پھیلاؤ برائیوں کو روک لو اچھائیوں کو پھیلاؤ عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا علماء نے اس آیات کے تحت کہ قرآن کریم میں ہم پر جو سب سے آیات مشکل لگا ہے وہ یہ ہے باری آیات ہے وزنی آیات ہے وقالت یہودی کہ اللہ کے ہاتھ بند ہے یہودیوں کے کلام کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے. بند ہے لانت کیے گئے ان پر دماغ بس سبب ان کے اس قول کے بل یدا ممسو کے دونوں ہاتھ کشادہ ہے کھلے اللہ کے دونوں ہاتھ کو کئی پیشہ خرچ کرتا ہے وہ جس طرح چاہتا ہے دنَّ مِنُهُمْ اور ضرور زیادہ کرے گا بہت سارے لوگوں کو ان میں سے ما بوجو انزلہ علیہ کا نازل کیا گیا ہے آپ کے طرف نر رب کا کے رب کے جانب سے تغیانوں و کفران سرکشی اور کفر میں اس میں ایک تو ان کی اس ملغون قلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں ایسے بےہدہ باتیں کہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بند ہے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کا مطالبہ کیا قرض دو انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں پیسے نہیں لوگوں سے پیسے مانگتے اللہ فرماتے ہیں ان کی کلام کے کلام کی وجہ سے اللہ نے ان پر لارت کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کو سادہ ہے جیسے کہ سی مسلم کی روایت میں ہے کل تل یمین اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں دو ہاتھ دونوں یمین ہیں کیونکہ شمال عیب ہے نا ایب ہم کہتے ہیں سیدھے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہے الٹے ہاتھ میں طاقت کم ہے تو اللہ کے لیے الٹا ہاتھ ثابت نہیں ہے تلکل تل کا جو ہے دونوں تلکل یہ دان ہے یمین دونوں ہاتھ اللہ تعالی کے وہ یمین ہے اس میں الٹا ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے جیسے اس کے ساتھ شاع نشان بغیر تعطیل تعویل تبدیل تحریف اور تشبیہ کا ماننا پڑے گا اور یہاں ان لوگوں پر علماء نے رد لکھا ہے جو لوگ ید کے معنی قدرت سے کرتے ہیں ید کے معنی قدرت سے کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے ید ثابت ہو جائے ہاتھ تو ہاتھ کے معنی کرتے ہیں قدرت آپ نے دیکھا ہوگا ترجمے اٹھا کے دیکھ لو تبارک الزیبلم وہاں پر یہ ترجمہ کرتے ہیں جس کے قدرت میں بادشاہ ہے تو علماء صلف نے ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہاں ترجمہ کر کے دکھائیں بلیہ محمد سوتا نے اللہ کے دونوں قدرتیں کچھ ہیں یہ مانا کریں گے کر نہیں سکتے اس لیے کہ یہ اللہ کے وہ صفات ہیں کہ جو اس کے ساتھ جیسے لائق ہیں ویسے ماننا پڑے گا پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وحی کے نزول کے وقت جو لوگ وہی کے دشمن ہوتے ہیں اور وہی کو بیان کرتے وقت جو وہی کے دشمن ہوتے ہیں ان کے کفر اور سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے کیوں کسی بھی معاشرے میں تم قرآن کا درس دو قرآن کو بیان کرو تو جتنا تم بیان کرو گے یا ماننے والے مانیں گے تو ایمان بڑھے گا جتنا تم بیان کرو گے انکار کرنے والے انکار کرے گا تو اس کے کفر میں اضافہ ہوتا جائے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے القینا بین <بَيْنَوْم> ڈال دیا ہم نے, ہم نے ان کے درمیان میں ڈال دیا قیامت کل جب کبھی اوقد وہ جلاتے ہیں آگ کیا مطلب آگ جلاتے ہیں کائیں بے لڑائی کے لیے جنگ کے لیے اتفا ہو بجا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ دیکھ لینا ان کا کام کیا ہے لڑائی کے لیے آگ جلانا روس کو ابارا روس نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی لڑی اللہ نے اس کو بجایا پھر अंदर کے اندر انہوں نے سدام کو اٹھایا مسلمانوں کے اوپر اس نے یلغار کیا اللہ نے اس کو بجایا پھر عراق کے اندر لڑائی وہ بھی اللہ تعالی بجا دے گا اب یہ لڑائی افغانستان میں شروع ہے دوسرے علاقوں میں ان کی آنکھ کو اللہ بجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اگرچہ کمزور طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ضرور اللہ بجاتا ہے وہ یس ہاں فساد کوشش کرتے وہ زمین میں فساد کرنے کا دین اللہ نہیں پسند کرتا ہے فساد کرنے والوں کو یہ فسادی ہے اور اللہ تعالیٰ کو مقبوض ہے یہ ناپسند ہے وَلَوْ <عَمَنُو> اگر کتاب والے ایمان لے آتے و تکو تکوا اختیار کر لیتے لکفرنا ضرور ہم اٹھا لیتے ان, ہم ان سے اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تکوا اختیار کر لے تو ہم دور کر دیں گے ان سے صحیح آدیم ان کے گناہ گنا ولاخلنا ضرور داخل کریں گے ان کو جناتی نعمت والے باغوں میں اللہ فرماتے اگر یہ ایمان لے آئے تقوی اختیار کر لے تو ہم جنت والے ایسے نعمتوں میں داخل کر دیں گے جو ہمیشہ کی نعمتیں قائم کر لیتے تورات و انجیل کو وَمَا عُنجلَ اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کے طرف کی جانب سے لا کلو تو ضرور کہ لیتے اوپر سے وَمِن اور اپنے قدموں کے نیچے سے برا وہ جو عمل کرتے ہیں مانا یہ اس حیات میں ہم سب داخل ہے تو رات انجیل سمرات قرآن اور حادیث یہ ہم اس میں داخل ہے اللہ فرماتے کہ اگر یہ لوگ اللہ کی کتابوں کو مان لیتے ان پر ایمان لے آتے ان کو معاشرے میں نافذ کر لیتے تو فائدہ کیا ہوتا فوق سے مراد مسم مسم سے بارشوں کو اتارنا اور تحت ارج تحت ارج الحم مومن تحط ارج سے مرات زمینوں سے جو بھی ان کی ضرورت کے اناج ہیں میوے ہیں وہ نکالنا کیونکہ اللہ رب شرعی نظام کے حدود نافذ کرنے کی وجہ سے برکات دیتے ہیں تو ہم ان کے اوپر برکات کا نزول شروع کر لیتے ہیں لیکن یہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پر امت خالی پڑا ہوا ہے فرمایا نہیں منہ ہوں امت المختصد ان میں سے درمیانے چال چلنے والے مانا قرآن و سنت پر چلنے والے آزر انصاف پر چلنے والے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن وہ کثیر نہیں ہے وہ کثیر نہیں ہے بلکہ وہ قلیل ہے وہ کثیر امن ہوں سا امایا <يَحْمُون> تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ وہ جو امت ان مختصر ہے وہ قلیل ہے وہ کم ہے اور یقیناً یہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے دین پر چلنے والے وہ کم ہی ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا اگر یہ انصاف کر لیتے تو ان کے لیے یہ بات بہت اچھی تھی فائدہ انہیں کا تھا لیکن ان کا کتاب پر عمل نہ کرنا اور ان کو کتابوں کو پس پوس ڈالنا مذاق اڑانا یہ نقصان انہی کا ہے یا اے رسول پہنچائیے انزل ربک جو نازل کی گئی ہے آپ کے طرف آپ کے رب کے طرف سے وہ علم تفال اگر ایسا آپ نے نہیں کیا بما بلسال نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا پیغام اللہ اللہ حفاظت کرے گا آپ کے لوگوں سے خطاب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیجئے تبلیغ کیجئے حق کا حق ادا کیجئے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے نبوت رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور یہ یعنی ہمارے نبی نے حق ادا کیا ہے پورا پورا دن پہنچایا ہے بخاری کی روایت مسلم کی روایت حجت الوداع میں صاب کرام کے سامنے ان کو گواہ بنایا اسمان کی طرف اشارہ کیا زمین کی طرف اشارہ کیا فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جاؤ لوگوں سے کہا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کا دن حل بلغ تو کیا میں نے اللہ کے دن کا حق تمہیں پہنچا کر حق ادا کیے ہیں صاب کرام نے فرمایا کہ آپ نے حق ادا کیا ہے یقینی طور پر اپنے حق ادا کیا اپنے دن پہنچایا ہے اللہ کو پھر گواہ بنایا یہاں یہ بات بھی مقصود ہے کہ ما ماں رب اے نبی آپ اس چیز کی دعوت کرے جو آپ کے طرف اس کا نزول ہوتا ہے نبی نے جو قرآن بیان کیا حدیث بیان کیا حدیث کا بھی نزول ہوا ہے تب اس نے بیان کیا حدیث بھی وہ نازل کرتا ہے اور اس میں یہ بات لازم ہے کہ نبی نے اللہ کے دین میں ذرا بار بھی اپنے ذرا سی بات بھی اپنے طرف سے نہیں کہی ہے اگر کوئی بھی بات اپنے جہاں نے مثلاً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کہوں گا مجھ پر حرام ہے تو اللہ نے کیا فرمایا یا یو نبی علما تو ہر رحما اللہ کا تب تک یہ مرضات ہے کیا آپ اپنی بیویوں کے چاہت چاہتے ہو نہیں شہد کہاؤ اور اپنا قسم کا گفارا ادا کرو کوئی ایسے بات نہیں جو اللہ کے نبی نے اللہ کے دین میں داخل کی اور اللہ نے اس کو دین میں داخل کر کے چھوڑ دیا ہو جو کچھ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے قرآن اور حدیث وہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے تو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ جس طرح اس حیات میں اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا ہے کہ آپ وہ بیان کریں گے جو نازل کردہ ہے اسی طرح نبی نے ہم پر پابندی لگائی بلے وہ ان ولو آیا میرے طرف سے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیات ہو معنی جس طرح مجھے حکم ہے کہ نازل کردہ دین کی تبلیغ کرنی ہے تو اسی طرح تمہیں جو حکم ہے کہ تم صرف اللہ کے دین کے تبلیغ کرو جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے تیسری چیز بیان نہیں کرنا ہے جسے کہانے خواب اور مجربات اور فلا فلا حکایات وغیرہ نہیں قرآن اور حدیث یہاں پر اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے اے نبی آپ کو اللہ بچائے گا ایک تو اللہ نبوت کے موضوع میں آپ کو بچائے گا آپ کے زبان پر ایسے باتیں نہیں آئے گی جو دن کے خلاف ہوگی اللہ تیرا حفاظت کرے گا دوسرا یہ کہ اس دعوت کے پہنچانے میں اگر لوگ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے اللہ آپ کو قتل سے بچائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ تکلیفیں آپ کو آ سکتی ہیں وہ مکے میں بھی آئی مدینے میں بھی آئی جیسا کہ عہد میں لیکن زندگی سے جان لیوا حملہ کرنا یہ تم لوگ آپ کے اوپر یہ لوگ نہیں کر سکتے اللہ نے وعدہ لے لیا تو جیسے کہ بعض روایات میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کے نازل ہونے سے پہلے پیرے کا اہتمام زیادہ کرتے تھے لیکن اس آیات کے نازل ہونے کے بعد پھر پیرے کا اہتمام زیادہ نہیں کرتے تھے اللہ رب العالمین بچائے گا پر اللہ نے بچایا دشمنوں کے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موت نہیں دی بلکہ طبعی موت پر فوت ہو گئے